بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یو سب بحلاتی وافل قدیم جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے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 خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فأحسن صورکم وإلیه المصید اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون والله علیمم بذات جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے ألم من قبل وبال عذاب علیم کیا تم کون لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے ذلك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 زلنا واللہ بما تعملون خبید تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ اور خدا تمہارے سب آمال سے خبردار ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغاب ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخل حجن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 عالم الغیب شہاد العزیز الحکیم پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا غالب اور حکمت والا